بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجاسية آية جودة قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لز ترجمہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ درگزر کریں ان سے جو امید نہیں رکھتے ایام الہی کی تاکہ وہ ایک قوم کو بدلہ دے اس کا جو وہ کرتے ہیں یعنی وہ بد دین لوگ جو ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے دنوں سے بے فکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور اس کے عذاب سے بے پرواہ ہیں ایسے لوگ اگر مسلمانوں کو ایزا پہنچائیں تو مسلمان ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کریں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں وہ ان کی شرارتوں پر ان کو سزا دے گا اور ایمان والوں کو ان کے صبر و تحمل اور آف و زرگزر کا پورا بدلہ دے گا بعض مفسرین کے نزدیک یہ حکم جہاد نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے جبکہ بعض کے نزدیک مراد یہ ہے کہ جہاں جہاد کا موقع نہ ہو وہاں یہ طرز عمل اختیار کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی قوت معمولی باتوں پر اشتعال میں ضائع نہ ہو اس سے جہاد کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں اس انتقام سے روکا گیا ہے جسے جس اصل مقصود علاقۂ کلمت اللہ نہ ہو بلکہ محض ذاتی غصہ اتارنا ہو